تجرد میں تقابل بیان کے تجرد معنی مانا بغیر باپ کے ہونا بغیر باپ کے ہونا کیا مطلب بھئی تجرد کے معنی ہیں بغیر باپ کے ہونا کیا سب کے لیے وائس بریک ہو رہی نہیں ہے یہ فقط آپ کے لیے ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ایک بات پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے دو نمبر تین مادر ذات اندھا جو بالکل پیدائشی اندہ ہوتا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دینا کرتے تھے پھر برس کی جو بیماری ہوتی تھی اس کے جو مریض ہوتا تھا اس اللہ کے حکم سے اس کو کیا کرتے دیتے تھے لتیسہ اسلام شفا عطا فرماتے تھے تو یہ چیزیں ایسی کی کہ بظاہر جو کہنے والوں نے انہی بنیاد بنیادوں پر کہا کہ یا تو خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یعنی اتنی ساری صفات کا حامل ہونے کے باوجود ایک تو یہ کہ باپ نہیں تھا لتیسہ سلام کے دوسری بات یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے ماد اندوں کو بینا کرتے تھے برس کی بیماری کا علاج کرتے تھے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عام بندے سے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس بنیاد پر علیہ کہا گیا یا خدا کا بیٹا کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نکیر فرمائی نسارا کی کہ تم ان بنیادوں پر کہتے ہو کہ صرف یہ کہ اس کا باپ نہیں ہے اس بنیاد پر وہ اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے اس کا باپ نہیں ہے یا اس سے یہ, یہ فیل سر انجام وہ سر انجام دیتا ہے اس بنیاد پر اس سے بڑھ کر تجرب میں تجربی میں بہر باپ کا اس سے بڑھ کر تو فرشتے ہیں کہ جو جن کی نماں ہے نہ باپ ہے ان کی تو کم از کم ماں کا ہے فرشتے تو اللہ کی ایسی معلوم ہے جو جن کی نماں ہے اور نہ باپ پھر وہ ایسے ایسے امور انجام دیتے ہیں کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے مسئلہ ہواوں کو چلانا پتھروں کو برسانا دیگر جو بڑے بڑے امور ہیں وہ ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں اس کے باوجود بھی جو حضرت علیہ حضطیثلام سے تجربت میں اعلیٰ مخلوق ہے وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بندگی کہلانے میں یا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے میں عار محسوس نہیں کرتی حضرت علیہ اللہ تلام کیوں کریں گے یہ ہے بات اصل جو تشریح ہے اور جو تقابل ہے وہ تجرد کا ہے تو یہاں پر مانتے ہیں کہ تجرد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاطلام فرشتوں سے کم ہے کہ فرشتے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں جبکہ آپ کی ماں تھی تو تجرت میں کم ہیں لیکن اس سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ فرشتے کیا ہیں تمام صفات میں یہ ہر چیز میں کیا ہوں انسانوں سے اعلی اور افضل ہوں لہٰذا معتضلا کا اور فلاسفہ کا یہ استعمال کرنا دیکھیے سرسفہ کی اور معتضیل کی, کی لہٰ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ تبارک کے فل مسیح ہوسلام عار محسوس نہیں کرتے آپ اس بات پر کے اللہ کے بندے ہیں مقرر المقربون اور نہیں مقرر فرشتے آپ محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اہل اللہ کر بھی جانتے ہیں یا فامونا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ من تقاضا یہ ہے اس طرح کی مثالوں میں جیسے کہ عام محاورے میں کہا جاتا ہے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی اس معاملے میں الزیر وزیر کے لیے بھی غلطان اور نہ ہی بادشاہ یعنی اس بات کا انکار وزیر بھی نہیں کرے گا اور بادشاہ بھی نہیں کرے گا لیکن ولا کہ السلطان کہ بھی انکار نہیں کرے گا اور وزیر بھی. مطلب یہ ہوتا کہ پہلے اعلیٰ کا نام لیا جائے پھر ادنا کا اور یہ محاورہ سمجھ میں آیا اور اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ السلام اور دیگر انبیاء میں کوئی فرق ہے بکیلہ کر دیا جب علیہ السلام پر افسریت ظاہر ہوگی فرشتوں کی تو دوسرے انبیاء پر بھی خود بہت افسریت ظاہر ہوگی یہ ہے کا اور معطذے کا جواب جواب یہ ہے کہ نسارہ عیسائیوں نے عظمت بھی عیسا علیہ السلط اس طور پر بندہ تسلیم نہیں کیا یکون ابن اللہ بلکہ انہوں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہوں لیا مجردن اس لیے کہ یہ کیا ہیں مجرد ہیں لا بر ان کے باپ نہیں ہیں <الْأَطْمَهَا> اور کیا کرتے تھے مادر کو بینا کرتے تھے اور برس کی والے کو والے شفا کے اور کرتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی چیزیں اسلام میں کہ جو کے تا اس سے جو عالی ہیں جس میں یہ بڑے اور وہ کون ہے یعنی تو عیسی ایسے ہیں کہ جو تو محسوس کرے اپنا بندہ کہلانے میں اور نہ فرشتے جو ان سے بڑھ, بڑھ کر ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ ہی ان کی کوئی ماں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسے افعال پر قادر ہیں جو اس سے بھی زیادہ کیا ہیں قوی ہے برس نسبت فرشتوں کے اندے کو, کو, کو بینا کرنے میں اس کی بیماری والے کو شفا بخشنے سے بھی احمد اور مردوں کو زندہ کرنے سے بھی زیادہ بڑے بڑے کاموں پر کیا ہے فرشتے قادل ہیں اس سب کچھ کے باوجود بھی جب فرشتے اتنے بڑے بڑے کاموں پر بھی قادر ہیں اور پھر یہ کو بغیر ماں باپ کو بھی پیدا ہوئے ہیں جب وہ ہار محسوس نہیں کرتے اللہ کا بندہ کہلانے میں تو پھر حضرت سلاۃ اللہ کا بندہ ہی ہونا چاہیے نہ کہ خدا کا بیٹا یا خدا ترقی وافی امرت جرور تو جواب سارا یہ ہے کہ یہ جو ترقی ہے اور جو بلندی ہے ان نما وافی امرت بس یہ صرف اور صرف تجرب کے معاملے میں ہے فرشتوں کی جو ترقی بیان کی گئی ہے اور جو ان کی افزلیت بیان کی گئی ہے صرف اور صرف تجربہ بغیر باب کے پیمانے میں و اظہار و آثار لافی مطلب کمال و شرف یہ مطلق کمال اور شرف کے حوالے سے نہیں ہے کہ فرش مطلع عامل ہیں اور اشرف ہیں فلا دلال تعالیٰ سید الملائی لہٰذا یہ قائد کہیں سے بھی استدار نہیں ترازت نہیں کرتی فرشتوں کی فضیلت بہت بڑا شکر بہت بڑا احسان کہ اس نے خیر و آخری کے ساتھ ہمیں منظر محسود اور کتاب کے پہنچایا گرتے پڑھتے کہیں نہ کہیں جیسے کیسے بھی بالآخر اللہ کے حکم سے ہم اپنی خطام اور اپنی منزل کو پہنچے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بھی آپ سب کے لیے اس کو نافش بنائے اور اللہ تبارک و تعالی جو مجھ سے اور آپ سے غلطی کو تاہی ہو گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی معاف فرمائے